بس اللہ صحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ و برکاتہ صبح محمد البادشاہ واٹس ایپ گروپ علی بات ایم این شروع شاہ اور باقی تمام سامین خارن گرامی اور برادران سب کو شمت سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے <سلام> دس کتاب دعوت سے <سلام> دس نمبر دو دو سو تہتر ابلک سولہ ہیں ہاں جی دو سو سے تہتر جو ہے ابلک سولہ ہیں یعنی مجموعی درس شروع سے ابھی دو سو تہتر نمبر درس ہے اور سولہ جو ہے یہ درس نمبر تاجر سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی توضیح میں ابھی تک سولہواں درس ہے اور یہ جو ہے آج کے درس میں اسی دعا کے آخری پیراگراف ہے یعنی پیراگراف کے الفاظ سولہ سا پیچیدہ ہے اس کی توضیح میں شاید دو درس ہو جائے ایک درخت میں مکمل ہونا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو یہ آخری پیراگراف جو ہے اس دعا کی ہاں جی سابقہ ہم نے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے انہیں چیزوں کے بارے میں ایک مجموعی دعا ہے کہ اللہ میں نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہے دعا کے اندر ان کے بارے میں ہاں جی اس کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے او ہان حجاجی اور حضور قلب کے مانگا ہے میں نے ایک فقیر مسکین محتاج من کی حیثیت سے ایک تاندر ذلیل خوار فقیر کی حیثیت سے میں نے تجھ سے یہ سب چیزیں مانگا ہے میرے ہاتھ ان تمام چیزوں سے خالی ہے لہذا تم میری دعا کو قبول کریں اور مجھے رت نہ اس طرح اس دعا کے مفہوم میں تو یہ دعا حقیقت میں سابقہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ایک جامع دعا ہے تو یہ آخری پیراگرافی آخر اس دعا کا یہ ہے کہ و اسلوکا مسعلاطل باص المسکین و ادعو کا دعا الفقیر ضلیل فلا تج الن بے دو آئے کا رب شقیہ وکن رب رعف الرحیمن رحیم یا خیر المسولین یا اکرم المعتین برحمد کا یا رحم الرحمین اللّہ صلی محمد ول محمد یہ دعا ہے تو اس کے پہلے پہلے کا جو ہے سکے ترجمہ کروں وہ اسلوکا مصعلۃ الباعص المسکین وعدو کا دعا الفقیل ضلیب ہاں جی وسلوقہ مصعلۃ الباعص المسکین اس سوال کا ترجمہ کرتا ہوں وہ اسلو کا سوالا مسل کا, کا فیل سے ہے مانگنا طلب کرنا اسلو جو ہے میں میں مانگتا ہوں میں طلب کرتا ہوں کا جو ہے جیسے ضمیر محفول ہے یعنی تس سے وہ کا اور اے اللہ میں تس سے مانگتا ہوں یہ معنی ہے میں تس سے مانتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مانتا ہوں طلب کرتا ہوں کیونکہ سال یا کے بہت سے معنی ہیں تو, تو سوال کرنا مانگنا طلب کرنا یہ سارے معنی ہیں تو وہ سلوکہ یا اللہ میں تُس سے مانگتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں یہ کہا ہے؟ تجھ کا ہے تص سے کہ من میں و سلوکہ مصع طلباء المسکی مص اللہ جو اسی پھیل سال یا یسل سے مصدر میمی ہے اس کا مانگنا بھی معنی بھی مانگنا طلب کرنا ہے اس میں مانگنے کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے اب مانگتا ہوں تو کیسے مانگ رہا یا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کس حیثیت حیث سے سوال کر رہا ہوں آیا تقبر و غرور کے ساتھ مان رہا ہوں یا کمارے آجزی کے ساتھ مان رہا ہوں تو اس کیفیت کو بیان کرے معمی کی نویت اور کیفیت کو بیان کرے تو آگے حرمات میں تجھ سے مانتا ہوں کس چاہ کی طرح الباعش المسکین باعث جو ہے عربی امین باعثیب اسبو حسن و باعثن تانگ د سونا اس کے معنی حال ہونا محتاج و فقیر ہونا بوس و باسا بد حالی تنگ دستی زبون حالی مصبت باعث جو ہے تنگ خستہ حال مصبت زدہ تو یا اللہ میں تجھ سے ماتوں کس میں مانتا ہوں ایک مصبت زدہ تنگ بدحال بتحال کی حیثیت سے اور المسکین مسکین ہاں جو از پھیلے سکون یسکن و سکونتاً سے تو غریب محتاج ہونا ہاں جی غریب کے معنی بھی ہے محتاج ہونا ہے اور اسی سے اشتقا نتاً فروطنی کے معنی بھی ہے المسکین ہاں جی فروطنی آجیزی اور خزو خشو معنی بھی ہے تو مس اس کے مدرمے میں ہے غربت افلاس ذلت بے چارگی بدحالی کے معنی میں تو مسکین اس کی جب مساکین آتا ہے جو معریب کی دعا میں بھی ہے بیچارہ علامن اسلو کا باعث المسکین ہے تو مسکین یہاں پر جو ہے بیچارہ غریب نہایت آجزی و خشو کرنے والا فروتانی کرنے والا یہ سارے معنی اس مسکین کے معنی میں تو اب معنی کیا بنے گا و اسلو کا مصعۃ کا جو ہے ہاں جی ان معنی کو سامنے ہو جائے علامکار ہاں جی آہین مسکین جمین آخری مسکین کے جو معنی کیا بیچارہ غریب نہایت آجیزی و خوشو کرنے والا فرطانی کرنے والے یہ سارے معنی ایک تو غریب کا معنی بیچارہ کا معنی دوسرا خضو خوشو آجزی فرطانی کرنے والا یہ دو غن کا معنی ہے تو یہ معنی جو ہے دعی مغرب میں علامہ مسکین میں تفصیل تھے عربی بہت مشہور لغت لسان العرب کے حوالے سے میں نے پہلے معرف کی دعا کی تشہیر وغیرہ بیان کر چکا اس میں علامہ مسکین کے اہم دو معنیٰ ہے ایک تو غریب اور محتاج کے معنی میں بیچارے کے معنی میں دوسرا نہایت عاجزی کرنے والا خزو خشو کرنے والا فروطانی کرنے والا یہ معنی بھی اس مسکین کے معنی میں تو یہاں السا قاموس جدید نام غلطی یہ معنی کیا ہے اور اس لحاظ سے اب جو ہے اللّہ انواث کا مصلۃ الباص المسکین کا تجمہ اب کیا گا مجموعی یعنی اے اللہ میں جی میتس سے اسلوکہ میتس سے نہایت آجزی مسلط الباعث المسکین کے دونوں کے معنیوں کا ملاق ہے میں میتس سے نہایت آجزی و فروطنی مسکین کا معنیٰ ہاں فروطنی کے ساتھ ایک تنگس باعث کے معنیٰ ایک تنگس غریب شخص کے مانن اپنی حاجت طلب کرتا ہوں اور دوسرے سوال کرتا ہوں اس حوالت کا تجمہ ہے کمال عاجزی کا مظاہرہ کریں یا اللہ میں تجھ سے جب مان رہا ہوں تو اس کی میں نہیں مانوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے بڑا امیر آدمی ہے بڑا متکبر شخص میں والے غرور حالت میں نہیں بلکہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کنا سلو کا ما صلی اللہ طلبہ ہاں جی انتہائی فور جو ہے تنگ دس بت حال کی ماننے کی طرح اور انتہائی آجزی اور فروطنی خزو خوشو کے ساتھ اور بے چارگی کے ساتھ جو ہے میں تجھ سے مانتا ہوں وات او کا دوسرا حصہ وات او کا دعا الفقیر ضلیلی دوسرے حصے کا ترجمہ تو ات او کا دعال فقیر ات او کا یعنی میں تش کو پکارتا ہوں تجھ سے مانتا ہوں دعا یا توچوں کی دعا کے معنی پکارنا مانگنا منظر ہے الفقیر کے معنی تاندس ہاں جی تنگس ہے آمدوں پر کہتے ہیں یہ جو اس شخص کی طرح بے بس کہ جس کے ریٹ کا ہڈی ٹوٹ جا چکا ہو اور وہ ہر قسم کے قصب مواد سے بے بس ہو چکا ہو کیونکہ فقیر فقر ایسے ہیں اور فقر جو ہے ریٹھ کی ہڈی کو کہتے ہیں فقیر کو فقیر بھی سے ہو جا سکا جس طرح ریٹ ہڈی جس بندے کا ٹوٹ چکا ہو وہ بے بس ہو جاتا ہے وہ شخص جو مالی طور پر بالکل کمزور ہو چکا ہاتھ مکمل خالی ہو چکا وہ بھی ہر قسم کی کہانی قصب سے کمائی سے تجارت سے اسے وہ بھی بالکل بے بس ہو جاتا ہے اس شخص کو فقیر کا ہے اور ذلیل کے معنی وہ شخص جس کا معاشرے میں کوئی عزت و احترام نہیں کوئی مقام و منزلت نہیں لوگوں کی نظر سے گیرا ہوا شخص اس کو ذلیل کا منع ہوا تو اب تجمہ کیا ہوا واط او کا دو ذلیل اس کا تفصیل ترجمہ ہو جائے گا اور ہاں جی ایک فقیر و جی اور ایک حقیر اور میں جو ہے اور ایک حقیر او اور میں ایک حقیر واپس فقیر کی طرح تیری درگاہ میں پکارتا ہوں دعا کرتا ہوں ایک ترجمہ یہ ہے جی دوسرا ترجمہ جو ہے اور میں جو ہے ایک ذلت و حاری کا شکار تندس فقیر کی طرح تجھے پگھارتا ہوں اور میں ایک ذلت کا ذلت و حاری کا شکار تندس و فقیر تندس فقیر کی طرح تجھ کو تجھ سے پگاڑتا ہوں اس میں بھی کمال عزیزی کا ذکر ہو گیا کہ بندین میں جو ہے کوئی بھی اپنی ہاں جی فخر غروب شامل نہیں ہے کمال عجیزی کے ساتھ سر نیچے کر کے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اپنی کمال عجیزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ وا سال و کم باعث المسکین الفقیر یا اللہ میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں تجھ سے سوال کر رہا ہوں ہاں جی ایک جو ہے نہایت خستہ حال تاندس مصبت زدہ شخص کی کیفیت میں اور کمال فروطنی آجیزی کے ساتھ مسکین اس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں او کا اور تیر درگاہ میں فریاد کرتا ہوں دعا کرتا ہوں دعار فقیر ضلیل ایک معاشرے میں گیا و گزرا ہوا تاندس فقیر کی فقیر جس طرح مانتے ہیں اس طرح میں تجھ کو مانگتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں ہوپ یہ دعا کرنے بس پھر فرماتے پھلا جلنے میں دعا کر رب یہ جو ہے سابقہ دعاؤں سے مربوط ہے ہاں جیقہ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان سب کے بارے میں اللہ میں نے سے جو کچھ مانگا ہے اس دعا کے اندر ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں فلاں تجلب فلاں تجلن بھی, فلا بھی دعائیں کا ربی شقیہ ہاں جی تو تج فلا تجلنی لا تجل جو تجلاتے نہیں معروف ہے ہاں جی اور یہاں دعا کے لیے استعمال ہوا ہے نی یعنی مجھے ہاں اس میں جو نون اس نون کو وقایہ کہتے ہیں یا مفول ہے فلاں جال یا جالن کے معنی سے اس کے پھیلتے ہیں اس کے معنی جال یا لنن کے معنی جی بنانا پیدا کرنا صفت تبدیل کرنا رکھنا ڈالنا گمان کرنا مقرر کرنا اور جو ہے قرار دینا ہاں جی قرار دینا یہ سب معنی جو ہیں کس میں آیا ہوگا تو یہاں پر جو ہے پر کیا ہوگا فلا تج النی پش اے اللہ تو قرار نہ دے مجھے پست تو یعنی ہاں جی فلاج پش تو اے اللہ ہاں قرار نہ دے مجھے فلا تج النی بھی دعائے کا دعا جو ادعیت تو دعا ان سے مزدار ہے اس کے معنی پکارنا بلانا درخواست کرنا نام دینا نام رکھنا یہ سارے معنی ہیں داواتن و دعا ان کے معنی ندا پکار بلاوا طلب فرمائش درخواست یہ سب معنی ہے کہ یہاں ندا پکار درخواست طلب یہ سب معنی پر صحیح ہے تو بی دعائیں کا یعنی کیا ہے فلا بھی تعلق کا یعنی اللہ تش کو پکارنے میں ہاں جی تجھ کو بگانے میں یعنی تجھے ندا دینے میں بدعاء کا یعنی اللہ تجھ کو بگانے میں تجھے ندا دینے میں تجھ سے اس درخواست میں ہاں جی ان تمام چیزوں میں رب اللہ فلا تجَ مجھے قرار نہ دے تجھ کو بگانے میں ہاں جی تجھ سے یہ درخواست درگاہ میں پیش کرنے میں ہاں جی اور جو ہے اور تجھے ندا دینے میں جی مجھے قرار نہ دے کیا قرار نہ دے رب بھی اے میرے رب لب رب دو اس میں زبر دوبارہ ذکر ہو گیا رب بھی می اے میرے رب فلا تجنی ربی شقی شقی کے معنی کیا ہیں فرماتے ہیں شکی شقی شقی اس کے جو معاشقیہ ہے اس کے معنی بدباخ بدحال نامرات مجرم اس کا فیل شقیہ کا شقاعن و شقاوتن ضد ہے سعودت ہے سعادت من ہونے کے ضد شقاوت ہونا ہے بدبخ ہونے کے معنی میں سعودت سعادت من ہونا خوش نصیب ہونا شقی بد ہونا نامراد ہونا بدحال ہونا یہ سلمانی معنی لغاتی کتاب میں لکھا ہے تو معنی کیا ہوگا فلا تج الن ربی شقیہ یعنی اے میرے رب میرے مالک میرے آقا پالنے والا پالن میں تجھ سے جو دعا مانگی ہے ہاں جی میں نے تجھ سے جو دعا مانگی ہے شروع سے لے کے ابھی تک اور تیرے حضور میں جو کچھ التضا و فریاد کی ہے رات جن ربی شکیا اسے رات کر کے مجھے بدبخ و نام قرار نہ دے میرے ان دعاؤں کو رد کر کے اے اللہ مجھے بدبخ و نام قرار نہ دے بلکہ یہ میرے رب میری التجا و دعا کو قبول فرما کیونکہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت یا رد کرنے صرف اور صرف اللہ تبار کے دست قدرت میں ہے وہ چاہیں تو قبول فرمائے گا چاہیں تو رد کرے گا لہذا اسی کے درگاہ میں فریاد کریں کہ فلا تج ربی میں دعائیں کا شکیہ تو آج کے دس میں جو یہیں پر دعا کرتا ہوں پرغارہ ہم جو کچھ دعائیں تیرے درگاہ میں کرتے ہیں شب و روز میں اور یہ دعا بھی ہم سب سے قبول فرمائے اللہ اور ہمارے دعاؤں کو رت نہ فرما کیونکہ تو نہایت ہے مہربان اللہ ہے اللہ مصلی علامہ محمد وال